إن الحمد لله نحمده ونصدعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هاديله فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضد وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ابراہیمر علی ملکی میسر پالبہ سان شان الرحمی و نف ہی و نفت اسم اللہ الرحمٰن الرحیم بلدینسی بل گداب عوام مسملا انی اجر المسین مسلم کی حوالے سے جناب عنہ کی ایک حدیث زیر بحث تھے یہ حدیث مسیح کہلاتی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی بات کا آغاز ایک ایسے جملے سے فرمایا جس میں بڑا تسلی اور اس میں کا پہلو موجود ہے یا عبادی انی حرمت ظلم نے نفسی اے میرے بندو میں نے ظلم اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے کسی انسان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا بلکہ اب عزت کا معاملہ عدل پر قائم ہے تو عدل کے بعد ایک اور درجہ اور مقام ہے اور وہ فضل ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا بلکہ عدل فرماتا ہے اور عدل کے ساتھ ساتھ فضل فرماتا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ہی القمال علا و من تھے اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس انسان کے جس کو میں ہدایت دے دوں کس تہدولی لی مجھ سے ہدایت طلب کرو تحدیک میں تمہیں ہدایت دوں گا اس جملے میں ایک تو یہ بتانا مقصود ہے ہدایت اللہ تعالہ کی طرف سے ہے اور اطا بھی اللہ کے عمر سے ہوتی ہے اللہ تعالہ یہ ادا فرماتا ہے اور یہ ادا فرمانا اللہ رب العزت ایک بڑا احسان ہے اس کا فضل ہے اس کی محبت اور اس کے پیار کی علامت ہے ان اللہ جو رت دنیا لمن و شبو ملا شبو بلائی رت دین اللہ من شبو اللہ رب العزت دنیا سب کو دیتا ہے ہاں محبت ہو یا نہ ہو دنیا کی فراوانی اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل نہیں ہے اللہ تعالی یہ سب کو اہدا فرماتا ہے بلائی عورت دین علامگو اور دین صرف اسے ادا فرماتا ہے جس سے اللہ تعالی کو محبت ہوتی ہے منگی علّہ خیر فقی و دین اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے صرف دین نہیں یا دین کے ساتھ جذباتی لگاؤ نہیں بلکہ دین کی صحیح سمجھ اس کو عطا فرماتا ہے تو ہدایت بندوں کی ضرورت ہے اللہ پاک یہاں فرما رہے کہ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں دوں گا اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی اور سے ہدایت کا طلبگار ہو یقین وہ ایک بڑا مجرم ہے جب اللہ پاک نے انتہائی صراحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہدایت کی دولت میرے پاس ہے بنانے والا بھی میں ہوں اور دینے والا بھی میں ہوں تو پھر ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی ہدایت پر اکتفا کیا جائے اور اسی سے طلب کی جائے ایک دن اسرات المستین یاد نہ ہمیں اثرات المستقیم کی ہدایت دے اور ہدایت دینے کے بعد اس پر قائم بھی رکھنا تو یہ ایک بہت بڑا حل ہے ایک مسئلے کا وہ ہدایت حصول جنت کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اللہ پاک ادا فرماتا ہے تو اللہ پاک کی ہدایت پر اتفاق کیا جائے اور اسی سے ہدایت طلب کی جائے ایک بڑی ضرورت حل ہو گئی اس کے بعد انسان دنیا میں آجا ہے کھانا پینا اس کی ضرورت ہے اس کی طلب ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا بات کلکم کلو کو اللہ من اد فسط اڑمو اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو اور کھانے پینے کے محتاج ہو سب بھوکے ہو علم تنت ہو سوائے اس انسان کے جس کو میں کھلا دوں جانے والا میں ہی ہوں پس فس بس تو مجھ سے کھانا طرف کرو اتر کو میں تمہیں کھلاؤں گا یا عبادی کلو عارن اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو برہن ہو اللہ من کسعود ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں لباس پہنا دوں خستخ سو نہیں تم مجھ سے لباس طلب کرو اکسو کم میں نہیں تمہیں لباس پہنانے والا ہوں یہ کھانا پینا پہننا یہ انسان کی ضرورت ہے پاک نے اس کا حل بھی پیش کر دیا یہ بھی سب کچھ میرے پاس ہے باقی سمائے رضفوں کو تمہاری روزی آسمانوں میں ہے یعنی اللہ تعالی کے پاس ہے اللہ ہی اس روزی کو پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں عطا فرمانے والا ہے جہازہ اس ضرورت کے لیے تم اللہ رب عزت کے در پہ آؤ دستخط دو اللہ سے سوال کرو طلب کرو اللہ پاک عطا فرمائے گا اس حدیث کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کیا جائے کسی اور کو دادا مانا جائے کسی اور کو دستگیر سمجھا جائے کسی اور کو مشکل گشا مانا جائے یا حاجت درواز سمجھا جائے اللہ ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے ہدایت بھی میں دیتا ہوں روزی بھی میں دیتا ہوں اور کھانا بھی میں کھلاتا ہوں لباس بھی میں پہناتا ہوں اس طرح ضروری ہے کہ تم ہدایت کا سوال مجھ سے کرو اس طرح ضروری ہے کہ تم کھانے کا پینے کا لباس کا سوال بھی مجھ ہی سے کرو اللہ پاک کے کی خزانے کیسے ہیں کسی حدیث میں بیان ہے کہ یا عبادی نہ وہ ان اب کنبا آخرہ کنبا ان سا کنبا جنہ کنبا واحد نے خب یا میرے بندو اگر تم سب کے سب تمہارے پہلے پچھلے سب آ جائیں انسان بھی ہوں اور جن بھی ہوں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ہوں جو پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو کر آ جائیں اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ آج ہی پیدا ہو جائیں اور قاموفی سعیدین واحد اور سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں تم مسلم پھر سب کے سب مجھ سے سوال کریں اور مجھ سے مانگنا شروع کر جو چاہیں جو جی میں آئے مانگے سلطنتیں ہیں حکومتیں ہیں بادشاہتیں ہیں دنیا کی سربتیں ہیں خزانے ہیں باغات ہیں جو جی میں آئے مانگے اور ایک ہی وقت میں مانگے اور سب کے سب مانگے اور میں سب کو ان کی طلب اور مانگ کے مطابق دیتا جاؤں انسانوں کو بھی دوں جنوں کو بھی دوں جو سوال کرے سب کچھ دوں اور آنے واحد میں دوں کسی فرق کے بغیر دما ناغاز دا لے کر مما ہندی علما یا من مقیہ تم البحت البح سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واضح نہیں ہوگی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبوائیں اور نکال دیں تو وہ سوئی سمندر کا کیا پانی کم کرے گی وہ سوئی سمندر میں کچھ بھی کمی پیدا نہیں کر سکتی فرما کہ سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقعی نہیں ہوگی یہ ہمارے پورے خزانوں کا مالک تمام نعمتوں کا مالک اندازہ فرما رہے کہ تو اس ذات سے مانگو جو پوری دنیا کا مالک ہے سارے خدانوں کا مالک ہے یہ انتظام کے اللہ آباد نے فرما دی ظلم حرام کر لیا اپنی ذات پر ہدایت کی عطا اپنے ذمہ لے لیف اپنے ذمہ لے لی ہدایت کا سوال بھی مجھ سے کرو اور کھانے پینے کا اور کپڑے کا سوال بھی مجھ سے کرو میں ہی دوں گا ہدایت بھی میں دوں گا کھانا پینا بھی میں دوں گا تو ساری ضرورتیں حل ہوگی اس جہاں کی اگلے جہان کی انسان دنیا میں آتا ہے اسے ایک ذات حیات چاہیے یہ اللہ پاک کا دین ہے اور کچھ نہیں اور انسان دنیا میں آتا ہے اور کھانا پینا امن و سلامتی رزق اور کپڑے اس کی ضرورت ہے اللہ پاک یہ بھی اطاف یہ ایک چیز باقی رہ گئی اللہ پاک ہی ان نہ کو تخت سے انکم کی لن نہ وانا وہ آنا اکثر و ضرور میں جمی ہے میرے بندو تم دن رات گنا کرتے ہو یقیناً تمہارے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ ہمارے گناہوں کا علاج کیا ہے ہمارے گناہوں کا انجام کیا ہے اور یہ کیسے مٹ سکتے ہیں ہدایت اللہ نے ادا فرما دی روگی ادا فرما دی گناہوں کا کیا بنے گا اور یہ سوال یقینا انسان کے ذہنوں میں موجود ہے بن رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں جب پیغمبر السلام علم کو اب سک ادا کر اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تم میرے ہاتھ میں بیعت کر لو انہوں نے ہاتھ پھیلا دیا لیکن پھر ہاتھ واپس کھینچ دیے اور عرض کیا کہ میری ایک شرط ہے مجھے پہلے ایک سوال کا جواب چاہیے فرمایا کہ کے تش کا بھی تما امر کیا شرط ہے کہا کہ میرے گناہ ان کی کیا ضمانت ہے ان گناہوں کی بخشش کی کیا ضمانت ہے مجھے اس کی وضاحت چاہیے بیان چاہیے رسول اللہ سندرمایا کہ امر ان اسلام یہ ماں کا نا ہو یہ بات نوٹ کر لو کہ اسلام قبول کرنے سے سابقہ تمام گناہ مع ہر شخص کی یہ تفکیر موجود ہے کہ میرے گناہوں کا کیا بنے گا بےتحاشا گناہ ہے تو اللہ بک فرما رہا ہے کہ یا عبادی ان نقم تخت بند تم دن رات گناہ کرتے ہو اور تمہاری پوری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے گانا افسر دونوں میں ہے میں سارے گناہ معف کرتا ہوں ہست ہو تم مجھ سے استفار کر لو اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے چاہ لو اور طلب کر لو اب پھر میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا تو سارے مسائل کا حل آئی اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے اور جمیہ کہا سارے گناہ چھوٹے ہو بڑے ہو سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں بلکہ معاف کر کے خوش ہوتا ہوں اللہ کو افرح میں تحبتیں آپ دے میں راجن قبا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دوبا سے بڑا خوش ہوتا ہے اس شخص سے بھی زیادہ جو کسی صحرا میں اپنی اونٹنی گم دے جس پہ اس کا کھانا اور پانی لدا ہوا تھا اور وہ گم ہو گئی اب وہ بھوکا پیاسا سہارا میں اپنی موت کی گھڑیاں گن رہا ہے بالکل آل میں سکرات ہو چکا مگر اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹ نہیں واپس آ چکی ہے اور سامنے کھڑی ہے بہت ہی خوش ہوا اور خوشی میں اسے ہوش ہی نہ رہا کہ زبان پہ کیا آ رہا ہے یہ کہہ گیا اللہ ہن انت ادبی والا رب یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب میں کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے تعلق افسر دنو جبی ہے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں میں نے ان لوگوں کو بھی توبہ کی پیشکش کی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت تین اکانین کا مرکب ہے اتنا بڑا گنا اور جرم میں نے ان سے بھی کہا تھا افلا یہ تو وہ نہ یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے استغفار کیوں نہیں کر لیتے میں نے ان لوگوں کو بھی توبہ کی پیشکش کی تھی اساب الخد جنہوں نے ایک ہی دن میں میرے تیس ہزار دوستوں کو خندقوں میں جھونک دیا تھا اور آگ میں جلا دیا تھا کہ تم بھی توبہ کر سکتے ہو معاف کر دوں گا تو اللہ تو آئلہ کو معاف کرنے والا ہے یادہ تیرے ہاں پخشش کی مدت کیا ہے دنیا کے حاکم دو محلت دیتے ہیں ایک آدھ مہینے کی دو مہینے کی ایک سال کی سدھر جا اس کے بعد اگر پکڑے گئے پھر کوئی معافی نہیں ملے گی تیرے ہاں کیا مدت ہے اللہ پر ہے کہ ان یب اللہ توبہ کا اڈے ہی میرے ہاں توبہ کی مدت یہ ہے کہ اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک تمہاری جان حڑف میں نہ پھنس جائے موت تک توبہ کر سکتے ہو آج اب جان یہاں اٹک گئی اور موت سامنے کھڑی ہے اب تم کہو میں توبہ کرنے کو نیکی کر لوں اب نہ کوئی نیکی قابل قبول ہے نہ توبہ قابل قبول ہے موت تک توبہ قبول ہوتی رہے گی یادہ ایک سوال اور ہے کہ بعد اوقات گنا بندہ بار بار کرتا ہے اس کا کیا بنے گا اور کہ بار بار توبہ کر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص گنا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ انی ازنب دوسمت سو سر ہو جائے یادہ میں نے گنا کر لیا مجھے معاف کر دیا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ الرام ضمبن علی منبن یقر الدم کو تو عالیہ ہے اس بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے معلوم میں اس گناہ کو معاف کرنے والا پروردگار ہے وہ معاف بھی کرتا ہے اور اگر معاف نہ کرے تو معاوضہ بھی وہی کرتا ہے پکڑ بھی وہی کرتا ہے میرے بندے کو یہ معلوم میں میرے معاوضے کے خوف سے اور بخش کی امید میں توبہ کر رہا ہے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا تم اصلم اصم پھر بندے نے پھر گنا کر لیا پھر آ گیا یا اللہ معاف کر دے تو اللہ پھر فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے میرا بندہ پھر گناہ کر گیا اور اسے معلوم ہے کہ اللہ ہی اس گنا کو معاف کرنے والا ہے اور وہی پکڑنے والا ہے کتنا ڈر ہے اس کے دل میں میری پکڑ کر اور کتنا اس کو میری بخشش کی امید ہے میں نے اس کو معاف کر دیا پھر معاف ہو گیا بندے نے پھر گناہ کر دیا تم آد پھر تیسری بار کر لیا پھر آ گیا کہ یار اسے گناہ ہو واف اللہ اب فرماتا ہے کہ میں نے میں کر دیا غفرت لگا معاشر تھا پہ نقط وفر تھولا میرے بندے اب تو جو چاہے کر تجھے میں معاف کر چکا ہوں جو چاہے کرتا رہے اب تجھے میں معاف کر چکا ہوں کہ جو بندہ ایک بنا بار بار کرتا ہے اور پھر کسی تاخیر کے بغیر بار بار توبہ کرتا ہے تو تیسری بار کی توبہ پر امبار پر عزت اسے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے بلکہ فرماتا ہے کہ اب تو جو چاہے کر جو چاہے کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ گنا کر اور ماسیت دے کر ہرگز میں کھلی چھوٹ نہیں دے دی گئی بلکہ اس بندے نے بار بار توبہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس سے جب بھی یہ گنا ہوگا وہ فوراً توبہ کر دیں گا اس کا منحج اور طریقہ کار واضح ہو چکا ہے اور تین بار یہ آزمایا جا چکا ہے اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ چکی ہے کہ جب بھی گنا ہوگا فوری توبہ کر لوں گا تو ایسا بندہ یقین بخشش کا مستحق ہے جو گنا کرنے کے بعد توبہ کو تاخیر اور یہ دیوانے نہ ڈال دے بلکہ فوری توبہ کر لے اس بندے نے تین بار گنا کیا اور فوری توبہ کر لی اس کا من حج ہو چکا ہے یا تو اللہ پاک نے فرما دیا اب تم جو چاہو کرو اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ بندہ اب اگر گناہ کرے گا تو فورن توبہ کر لے گا اور یہ راستہ بخشش کا راستہ ہے تو یہ اس کی سماحت ہے کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا, کرتا ہے اللہ تعالی ہر بار معاف کرتا ہے تو یہ اللہ کے یہاں بخش توبہ کا ندان ہے تو اللہ فرمار ہے کہ ایک بڑی الجھن ہندو تمہارے سروں پر کہ گناہوں کا کیا بنے گا یقیناً گنا بڑے خطرناک ہیں تو میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں ہنستا خیرون مجھے کرو آخر رکھو میں تمہارے ایک بار کے استفار سے تمہارے سال ہر سال کے گناوں کو معاف کر دوں گا چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو بلکہ یہ بھی اس دین کی سماہیت ہے کہ ایسے ایسے اعمال اللہ آباد نے بنا دیے کہ ہر عمل سارے گناہوں کی بخش کی احساس بن جاتا ہے خصوص سے گناہ ماف ہوتے ہیں نماز سے گنا ماف ہوتے ہیں روزے سے گناہ ماپ ہوتے ہیں ذکر و اذکار سے گنا ماف ہوتے ہیں ایک بندہ اگر صبح سو دفعہ صبح ندا ویخنڈ ہی دے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہی دن ہو سیاد ہو بلا او کان پچھلا سوا دن اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا چاہے وہ زمین میں موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہو زمین میں خشکی کم ہے اور پانی زیادہ ہے اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں ایسے ایسے عمل اللہ نے بنا دی اور ایک انسان اگر عمل میں کوتاہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ایک اور طریقہ بنایا ہوا ہے بندے کو تکلیف دے دیتا ہے بیماری دے دیتا ہے اسے فقر میں مبتلا کر دیتا ہے پریشانیوں میں گھیر دیتا ہے اور اس پر صبر کی توفیق دیتا ہے یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے پھر اللہ آباد نے قیامت کے دن اپنے بیگمبر کی شفایت کا نظام بھی رکھا ہے یہ اہل اللہ کے عقائد میں سے ہے کہ رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے تو اللہ نے یہ طریقہ بھی پیدا کیا ہوا ہے آج طریقے کی اساس اللہ نے بتا دی کہ شفاعت کس کو حاصل ہو اور کس کو حاصل نہیں ہو تاکہ آج ہم بھرپور تیاری کر لیں ابو حرارا نے علیہ اسلام سے پوچھا تھا من اسد الناس سے بے شفایت ہے کہ یوم القیامہ یا رسول اللہ صدیا کس کی شفاعت کریں گے تو رسود اللہ صد نے فرمایا کہ اسعد اللہ سے شفایت یومر لا الہ قاط اللہ خالص القلب قیامت کے دن میری شفاعت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو خالص دل سے لا اللہ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور زندگی بھر اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو شفاعت کا سہارا موجود ہے اور اس کا طریقہ کار بھی بیان کر دیا کہ اس کلمے کے ساتھ حقیقی تعلق ہو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں کہ کوئی علم نہ ہو کوئی معرفت نہ ہو اور کلمے کی پہچان نہ ہو تقاضوں کا علم نہ ہو اس کی شرائط کی معرفت نہ ہو اس کے نواق کا علم نہ ہو ہر نہیں بلکہ معلوم ہو یہ کلمہ کیا ہے اس کرمے کے کی الفاظ کیا ہیں اس کا معنی کیا ہے اس کے کی ارکان کیا ہیں اس کے کی دقادے کیا ہیں اس کے کی شرائط کیا ہیں جو بندہ منہ ہے توحید پر قائم ہو اسے تیامن کے دن ضرور اللہ کے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی یہ سارے کے سارے گناہوں کی بخشش کے تروغ ہیں جو اللہ آباد نے ادا فرمائے اور ہما کہ فستا مجھ سے استغفار کرو ان ترک کو اپنا کر اپنی توحید کو سنوار کر عمل صالح کر کے اور توبہ استفار کرتے ہوئے ان سارے طرف کو کار لاؤ مجھ سے استفار کرو آپ پھر لگو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا یہ بھی ایک بڑی مشکل تھی جس کا حید اللہ آباد نے پیش کر دیا اس حدیث میں تینوں دنیا کی سارے باتیں آ گئی ہدایت اللہ کے پاس ہے اسی سے طلب کرو روزی اللہ کے پاس ہے اسی سے سوال کرو کپڑے اللہ کے پاس ہے اسی سے مانگو اور جو تم گناہ کرتے ہو دن رات ان گناہوں کی بخشش بھی اللہ رب العزت کے ہاں ہے اللہ ہی سے استفار کرو اور توبہ کرو اور ان سارے مسائل کو بروئے کر لاؤ جن پر گناہوں کی بخشش منتج ہوتی ہے توبہ ہے استفار ہے عمل صالح ہے توحید خالص ہے جب نہ آ جانا اللہ کا لاسرن نہ رکھا مکان کا رکھا مل کے بلا ابالی یبن آدم کا تم لقیتا لاس بے خوراک اے آدم کے بیٹے جب تک دو, دو کام کرتا رہے جب بھی پکارے مجھے پکارے اور جب بھی مدد طلب کرے مجھ سے کرے اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا بس تیرے دل میں یہ عقیدہ گھر کر جائے اور یہ عقیدہ بیٹھ جائے مستقل ہو جائے بڑے ٹھوس طریقے سے تیرے دل میں بیٹھ جائے کہ جب بھی سوال کرنا اللہ سے کر اور جب بھی امیدیں قائم کرنی اللہ سے اللہ تعالی سے قائم کرنی ہے اس وقت اللہ پر العزت بھی تیرے تمام گناوں کو معاف کرتا رہے گا اور آدم کے بیٹے اگر تیرے گنا آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائے آسمانوں کو چھونے لگے تم مستقبرتا پھر تو مجھ سے استفار کرے تو میں نے تیرے ایک بار کے استفار سے ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں اور آدم کے بیٹے اگر تیرے گناوں سے پوری زمین بھر جائے ہر جگہ تیری معصیتیں ہوں تیری سیاہ کاریاں تو نے شرک نہ کیا ہو بلکہ توحید پر قائم رہا ہو تو تیری توحید کی برکت سے شرک نہ کرنے کی برکت سے تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا زمین کو پاک صاف کر دوں گا اور تیرے گناہوں کو دھو ڈالنے کے بعد اپنا فضل اور اپنی مغفرت کے خدانے زمین میں ڈال دوں گا اور تجھے عطا کر دوں گا یہ سب عمار رب العزت کے اس دین کی سماہیت ہے یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی ہمیں حاصل ہو جائے اور اس مرہج استفار کے ذریعے ہم گراہوں سے پار پر صاف ہو سکیں تو تقریباً سارے امور کا علاج یہاں آ چکا ہے ہدایت بھی اللہ سے لینی ہے روبی بھی اللہ سے لینی ہے اور گناہ بھی اللہ ہی باغ کرنے والا ہے اور ان سارے امور میں انسان کی دنیا اور آخرت سب کی بھلائی اور تحفظ موجود ہے تو یہاں ہر چیز کا حل موجود ہے ہر چیز کا علاج موجود ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص دوسرے سے ہدایت کے طلبگار ہو کہ فلاں کی پیروی کرنی ہے فراہ کی تقلید کرنی ہے فلاں میر و مرشد ہے یہ بہت بڑی ناکامی ہے انسان کی کہ انسان باغی ہے اور مجرم اللہ باغ نے سماہد کے ساتھ ہدایت ہے فرما آپ رما دے بنانے والا بھی میں ہوں دینے والا بھی میں ہوں تو پھر اسی پر اکتفا کیا جائے اللہ تعالی کی ہدایت جو مصادر میں محسور ہے ایک قرآن دوسرا ہے دیش نبی احسان رمایا تھا کہ ڈاکٹر بہم کتاب اللہ وسنہ تھی کہ تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تھانے رہو گے گمراہ نہ ہو سکو گی ایک کتاب اللہ ہے دوسرا پی نمبر اسلام کی سنت ہے تو ہدایت ان دو چیزوں میں محسور ہے اور مرکوز ہے اور دینے والا بھی اللہ ہے اللہ ہی عطا فرماتا ہے اور وہی وہ جانتا ہے ہدایت کے قابل کون ایک انسان سدھ کے جیسے کوشش کرے مخلص سوتلوں میں ہدایت میں تو اللہ پاک ہی دینے والا ہے کسی اور شخص کے اختیار میں نہیں ہے ان نقلاحی احبت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا اسے بھی نہیں دے سکتے جو آپ کا غریبی ہو آپ کا عزیز ہو آپ سے محبت کرنے والا ہو اور اس سے آپ کو محبت ہو اگر آپ چاہیں کہ اس کو ہدایت دیتے اسے بھی نہیں دے سکتے جیسے آپ کا چچا طالب آپ نے بہت کوشش کی بلکہ تام مرگ اس کی موت تک کوشش کی جہاں تک ہے کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو میں اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا بھرپور شفاعت کروں گا لیکن اس کو قلمہ نصیب نہ ہوا تو یہ خزانے اللہ کے پاس اللہ ہی دینے والا ہے اور پیارے دے محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں ابو طالب اور محنت کر رہے تھے اور اس کو آمادہ ہدایت فرما رہے تھے ان دنوں ایک شخص اور تھا جس کا پیغمبل اسلام کو علم تک نہ تھا پھر پھرنے ٹھوکنے کھا رہے مگر سد دل سے متلاشی ہے ہدایت کا اور ہے ہدایت کا خارش کی سرزمین سے نکلا اس کا باپ اپنی قوم کا سردار تھا اور یہ سارے آدش پرست تھے آگ کی پوجا کرنے والے اور آگ کو ہمیشہ جلائے رکھنا اس کی ڈیوٹی تھی اس کے باپ میں یہ مہم اسے تفویض کر رہی تھی کہ میرے بیٹا یہ آگ ہمارا الہ ہے اور تم نے دن رات اس کی نگرانی کرنی یہ آگ بجھنے نہ پائے سرد نہ ہو جلدی رہے روشن رہے یہ ہمارا معبود ہے اب یہ سلمان فارسی آگ پر بیٹھا ہے اس کو جائے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیسا معبود ہے جو جلنے کے لیے ہمارا محتاج ہے معبود کو تو ہماری اصلاح کرنی چاہیے ہمیں دینا چاہیے الٹا ہمیں سے دے رہے اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی مانو یہ اللہ خزانے ہدایت دینا اور اللہ کا اظہار اس کی توفیق ہے وہ آج سے متنفر ہو گیا کہ اللہ کی توفیق ہے کہ بغیر کسی کے بدائے اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈال دی اب وہ ایک وقت مراصب وقت میں اپنے گھر سے نکلا اپنی قوم کو چھوڑا کہاں کہاں بکا کس کس کی غلامی کی کہاں کہاں ٹھوکرے کھائی اور کہاں کہاں سے اپنے آپ کو آزاد کروایا اور ایک عیسائی راہم کے ذریعے آخری پیغمبر کی علامتیں معلوم کر چکا تھا اب ان کو سامنے رکھ کر اس آخری پیغمبر کو تلاش کرتا پھر رہا ہے اس کی تو رہنمائی کرنے والا نہیں ہے مغرلہ آباد نے اسے چن لیا تھا اپنی ہدایت کے لیے بھٹکتے بھٹکتے ٹھوکنے کھاتے کھاتے آخر وزیر منورہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا پیغمبر نے اسلام سے بلا وہ عدامتیں دیکھی سب کی سب پوری بھائی اور اسلام قبول کر لیا ہدایت دینے والا گو ہے اللہ حد العصد وہ ابو بالد جو پیگمبر اسلام کی صحبت میں ہیں ہر وقت آپ کے ساتھ جو دین کی سچائی کو تسلیم کرتا ہے براک عالم کو بھی ان دین محمد ہے بن خیر بریت دینا لود الملامت اور ہزار و مسبت ہے سب ہمبینہ اسی کے شاعر ہے مجھے معلوم ہے کہ محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دین سچا دین ہے حقیقی دین ہے یہ سب کچھ مانتا تھا جانتا تھا لیکن قبول نہ کیا کیونکہ ہدایت اللہ کے اشتہار میں ہے اللہ جس کو چاہے دے اس کو چاہے نہ دے یہ مسئلہ اللہ کا ہے یہ اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کے قابل سمجھتا ہے اس کو دے دیتا ہے کیوں دیتا ہے وہ ہدایت کے قابل کیوں ہے یہ اللہ کی تقریر اس کا راز ہے جس کو کوئی نہیں جانتا اس سے آگے بات بھی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ جس کو ہدایت نہیں دیتا وہ اللہ کی ہدایت کے قابل نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے یہ اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے اسے ہم نہیں جانتے جوش ہدایت پا گیا وہ جنت کا مستحق ہے وہ جنتی کیوں ہے یہ اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے جو ہدایت نہ پا سکا وہ جہنم کا مستحق ہے وہ جہنمی کیوں ہے یہ اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے اس کا علم پورا ہے اس کا ہر عمر عدل پر ہے اور فضل پر ہے وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ کا علم اور اس کی تبدیل کے راز ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا تو اللہ باسربارہ کہ ہدایت میرے پاس ہے مجھ سے طلب کرو جیسے میں نے سلمان فارسی کو ہدایت دے دی اور ایسی ہدایت دی کہ اپنے باپ کا نام تک کو بھول گیا اس کے دین تک کو تو فراموش کر ہی لیا تھا اپنے باپ کے نام تک کو بھول گیا اسے کو پوچھتا کہ تم کس کے بیٹے ہو تو کہتا میں تو بھی اسلام کا بیٹا ہوں مجھے اپنا نسم معلوم نہیں ہے بھول چکا ہوں فراموش کر چکا ہوں اور ساری زندگی پیغمبل اسلام کے ایک جونلے پر فخر کرتے رہے آپ نے فرمایا تھا کہ سلمان البیت اے میرے گھر والوں سلمان فارسی ہم میں سے ہے وہ میرے اہل خانہ میں سے ہے اس بات کو نوٹ کر لو آئندہ سلمان فارسی سے معاملہ اس طرح کرنا ہے جیسے وہ میرے میرے ہی گھر کا فرد ہے اور مجھی میں سے ہے اور میرے ہی گھر میں سے ہے اتنا شرف اللہ کے پیغمبر نے عطا فرما دیا بلکہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ سلمان سابق الفروس پورے فارس میں سب سے پہلا مسلمان سلمان فارسی ہے اللہ نے فارس میں سے سلمان فارسی کو توفیق دی کہ ایران کا پہلا مسلمان سلمان فارسی ہے حبشہ کا پہلا مسلمان بلال حبشی ہے روم کا پہلا مسلمان سہیب رومی ہے اور عرب کا پہلا مسلمان میں ہوں یعنی محمد رسود اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے نہیں یہ تقدم اور یہ سب یقیناً بڑے شرف کا باعث ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیسی ہدایت دیتا ہے ایک بندہ اگر مخلص ہو طلب ہدایت میں اس کو ہدایت بھی ملتی ہے اور ترقی بھی ملتی ہے سلمان فارسی ترقی کر گئے اور کتنے دین کے معاملے میں اہم دراجات پر فائز ہو گئے تو ایک شخص اگر طلب ہدایت میں مخلص ہو اس کا عقیدہ ہدایت کے خدانے اللہ کے پاس ہے برانے والا بھی اللہ ہے قرآن اللہ کے حدیف اللہ کی ہے اور کوئی ہدایت کے ایک نقطے میں بھی نفر اندازی نہیں کر سکتا یہ عقیدہ بن جائے پھر اللہ سے طلبدار ہوئے نثرات المستفین تو اللہ رب اس کو ہدایت دیتا بھی ہے اور ترقی بھی دیتا ہے پھر ایک بندے کو معلوم کہ خدانے بھی اللہ کے پاس ہے روزی بھی اللہ کے پاس ہے کوئی ناتا نہیں کوئی دستگیر نہیں اور کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی مشکل پشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں صرف ایک اللہ ہی ہے روزی دینے والا اناج دینے والا پانی دینے والا بارش ادا فرمانے والا اور دنیا کے خزانے دینے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں مشکل آئے تو ٹالنے والا بھی اللہ ہے بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے ایک بندے کا بیتا بن جائے اس پر قائم ہو جائے اور اللہ کی سبق کسی سے سوال نہ کرے دعا نہ کرے کپڑے بھی اللہ ادا فرماتا ہے پھر جب گناہ ہو جائے معصیتیں ہو جائیں جو تباہ کن ہوتی ہیں تو معاف بھی اللہ ہی کرنے والا ہے مغفرت بھی اللہ ہی فرمانے والا ہے بخش بھی اللہ سے طلب کرنی ہے کہ سارے عقیدے بن جائیں اور سب کچھ دین کی احساس پر قائم ہو جائے یقیناً وہ انسان بہت ہی برگزیدہ ہے اللہ کا چن ہوا بندہ جس کو اللہ نے صحیح فہم بھی دے دیا اور صحیح فہم دینے کے بعد اسے سب کچھ ادا بھی فرما دیا تو یہ ساری باتیں سچے عقیدے کی مختصی اور طالب ہیں اور سچا عقیدہ بنانے کے بعد یہ باتیں اور یہ چیزیں اللہ پاک طلب کی جائیں ہدایت وہی دیتا ہے روزی بھی وہی دیتا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا بھی وہی ہے اور یہی چیزیں در حقیقت بخشش کی احساس ہے یاد رکھو جنت کا داخلہ دو چیزوں پر قائم ہے اس کوئی چیز نہیں نمبر ایک اللہ کی محبت اس کی رضا اور بخشش اور نمبر تین تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا۔ کوئی انسان اس وقت جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کو اللہ کی ردا حاصل نہ ہو جائے اور اللہ کی محبت حاصل نہ ہو جائے اور کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے تمام گناہوں کو معاف نہ کر دیے جائے ایک گناہ بھی اگر دان میں چمدا رہ گیا اور بندہ اس کو معاف نہ کروا سکا تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک گنا پاک صاف نہ ہو جائے اور اس دن اگر گناہ معاف نہ ہو سکا تو اس کی پاکی اور صفائی ایک ہی طریقے سے ہوگی اور وہ جہنم کی بھٹی ہے جہنم میں جھونکا جائے گا جلایا جائے گا مدتوں جب تک ادا چاہے جہنم کی آگ اس گناہ کو جب صاف کر دے گی دھو ڈالے گی تو پھر وہ جنت کا مستحق ہوگا تو یہ ساری باتیں یہاں موجود ہیں ہدایت جو اللہ کی جدا کی احساس ہے اللہ دے رہا ہے روبی اللہ دے رہا ہے تو گناہوں کی بخش جو جنت کے داخلے کی بنیاد ہے اللہ فرما رہے کہیں اور بھٹکنے کیوں جانے کی ضرورت ہی نہیں مجھ سے مانگو روبی مجھ سے مانگو دین مجھ سے مانگو ہدایت مجھ سے مانگو مغفرت مجھ سے طرف کرو اور یہ نہ سمجھو کہ میں جو تم سے یہ سوال کر رہا ہوں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ مجھ سے طرف کرو کوئی میرے اس میں فائدہ یا مفاد ہے ہر گز نہیں یا عبادی اے میرے بندو تم سب کے سب لنگ تب لو ہوتے وب لو ہو نفری فتن فہرو نہ تم میرے کسی میرا کوئی نقصان کر سکتے ہو اور نہ میرا کوئی فائدہ کر سکتے ہو اگر تم سب مل کر چاہو مجھے نقصان پہنچانا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اگر تم سب چاہو مجھے فائدہ پہنچانا تو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتے تو نہ ہی میرا تم سے کوئی مفاد وابستہ ہے اور نہ مجھے تم سے یہ خوف ہے کہ تم میرا کوئی نقصان کر سکو گے تو جو تم تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں اور تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ مجھ سے مانگو سوال کرو سجدے کرو عبادتیں کرو توبہ کرو میرے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے سب فائدے تمہارے ہیں تمہارے فائدے کی ساری باتیں ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے اور میرا کوئی مفاد تم سے وبستہ نہیں ہے اور نہ مجھے تم سے کوئی خوف ہے تو نہ تم میرا کوئی نقصان کر سکتے ہو اور نہ میرے مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو بلکہ آگے فرمایا کہ وہ ان کو ان سب کمبو جن حکم کانولہ ما سادی ملک ملکی صحیح ہے اے میرے بندو اگر تم سب کے سب تمہارے پہلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب بن جائے کیسے ایک ایسے انسان کے دل کی مانند ہو جائے جو انسان اس کائنات میں سب سے بڑا متقی ہے پرہیزگار ہے عابد اور زاہد ہے سارے انسان ویسے ہی بن جائے ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی محمد الرسود اللہ, اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ پاک یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر ساری کائنات محمد جیسی بن جائے سب سے بڑی متقی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور پرہیزگار بن جائے تو یہ سب مل کر بھی میری بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے پوری زندگی میری عبادتیں کریں اور سجدے میں گرے رہیں بڑے مدت بن جائیں برہیزگار بن جائیں یہ سب کچھ مل کر بھی میری بادشاہت میں میری عزت اور حبت میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے بجائے عبادی نو اللہ ابا گنبھا آخر گنب و ان سب کو جن کو کانوں والا افزین الاحدین ماں ما ہی ملک ملکی شعد اے میرے بندو اگر تم سب کے سب تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک انتہائی پت کردار اور فاضر اور فاضر انسان کے روپ دھار دے سب سے بڑا فاضر انسان چراون ہو سکتا ہے ابو چار ہو سکتا ہے پوری دنیا ابو چال بن جائے چراون بن جائے میری باغی اور تاغی بن جائے تو سب مل کر میری بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں کر سکتے ایسی اس کی عزت اور حیبت ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو یہ سب کچھ تمہارے مفاد کے لئے اور تمہارے فائدے کے لیے یہاں ایک نقطہ اور سامنے آ گیا کہ فسق و فجور اور تقوا کا محل انسان کا دل ہے علیہ وسلم نے یہاں افخا قلب اور افجر قلب کہا ہے کہ ایک ان سارے انسان ایسے بن جائیں کہ جیسے ایک سب سے بڑے متقی انسان کا دل ہے کہ سارے انسان ایسے بن جائیں جیسے ایک ساخب اور فائدے انسان کا دل ہے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دل کا بڑا کردار ہے ان سارے اعداد میں سے دل کا ذکر کیا گیا فسق و فجور میں بھی اور تقوی اور پرہیزگاری میں بھی تو اس کے معنی دل تقوی کی احساس بھی ہے اور فسق و فجور کی احساس بھی ہے اور یہ ایک بڑا اہم رقضہ ہے اس کی وضاحت ضروری ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہوگی اللہ پاک ہمیں اس حدیث کے بم اس حدیث کے بم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ہدایت اپنی مغفرت اپنا رزق ان سب کی امیدیں اپنے خالق اور مالک سے وابستہ کر لیں جب بھی سوال کریں اللہ سے کریں اسی سے امیدیں قائم کریں گناہوں سے بچاؤ کے لیے اسی سے رابطہ ہو سب کچھ اس سے ملنا ممکن ہے بلکہ وہ اطا فرماتا ہے بلکہ عطا فرمانے کا بار بار ذکر کرتا ہے اپنے ہاتھ پھیرا دیتا ہے تاکہ لوگ مجھ سے توبہ کریں رزم کے خزانے وسیع ہیں ہدایت بھی دینے والا ہے سب کچھ یہاں مل سکتا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ان تمام محسوس کے بعد جو لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں بڑے مجرم اور باغی ہیں اللہ پاکوں کو ہدایت دا فرما دے اور اللہ پاک ہمیں اس حدیث کے فہوا کے مطابق ان ساری باتوں پر قائم رکھے ابو قولی هذا وسطر اللہ علی علکم واخر الحمد الحمد اللہ حرب اللہ